پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تمہیں پیدا کیا اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دیتا ہے اور تم میں سے کوئی ناکارہ عمر تک پہنچ دیا جاتا ہے یا پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ علم کے بعد کچھ نہ جانے بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب قدرت والا ہے واللہ فضل بعضكم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فہم فیہ سواء اللہ اور اللہ نے رزق میں تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی وہ اپنا رزق ان لوگوں کی طرف نہیں لوٹانے والے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں غلام ہے کہ وہ اس رزق میں برابر ہوں کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں ہی کے منکر ہیں والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ورلناه تمہار لیے تم ہی میں اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضِّ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی رزق کا کوئی اختیار نہیں اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جب انسان طبعی عمر سے طبعی عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا اور بعض دفعہ عقل بھی معوف اور وہ نادان بچے کی طرح ہو جاتا ہے یہی ارزل العمر ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے پھر یعنی جب تم اپنے غلاموں کو اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے اتنا مال اور اسباب دنیا نہیں دیتے کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کب یہ پسند کرے گا کہ تم کچھ لوگوں کو جو اللہ ہی کے بندے اور غلام ہیں اللہ کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشی لحاظ سے انسانوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فطری نظام کے مطابق ہے اسے جبری قوانین کے ذریعے سے ختم نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اشتراکی نظام میں ہے یعنی معاشی مساوات کی غیر فطری کوشش کے بجائے ہر کسی کو معاشی میدان میں قصبے معاش کے لیے مساوی طور پر دوڑ دھوپ کے مواقع میسر ہونے چاہئیں پھر کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالتے ہیں اور یوں کفران نعمت کرتے ہیں پھر یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ کر کے جو عیت میں مذکور ہیں سوال کر رہا ہے کہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے لیکن یہ اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کا ہی کہنا مانتے ہیں پھر یعنی اللہ کو چھوڑ کر عبادت بھی ایسے لوگوں کی کرتے ہیں جن کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حسنا سرا وجهرا هل الحمد لله بل لا اللہ نے مثال بیان کی ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور دوسرا وہ جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا چنانچہ وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ تم تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت بھی نہیں جانتے هل هو ومن يأمر وهو على صراط اور اللہ نے دو شخصوں کی ایک اور مثال بیان کی ان میں سے ایک گنگا اور بہرا ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا جب کہ وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجے وہ کوئی خیر اور بھلائی نہیں لاتا کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے سرات مستقیم پر ہے اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور قیامت کا معاملہ تو بس آنکھ جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی قریب تر بے شک اللہ ہر چیز پر خوب کاتے رہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائیں تاکہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں عنایات کی تفسیر کے طرف جس طرح مشرقین مثالیں دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملنا ہو یا اس سے کوئی کام ہو تو کوئی براہ راست بادشاہ بادشاہ سے نہیں مل سکتا اسے پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر بادشاہ تک اس کی رسائی ہوتی ہے اسی طرح اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ اور رونچی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم ان معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو نہ اس کی قسم اللہ تعالی نے فرمایا تم اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو نہ اس قسم کی مثالیں دو اس لیے کہ وہ تو واحد ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے پھر بادشاہ تو عالم الغیب ہے پھر بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے نہ حاضر و ناظر نہ سمیع و بصیر کہ وہ بغیر کسی ذریعے کے رایہ کے حالات و ضروریات سے آگاہ ہو جائے جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر و باطن اور حاضر و غائب ہر چیز کا علم رکھتا ہے رات کی تاریکیوں میں ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتا ہے اور ہر ایک کی فریاد سننے پر بھی قادر ہے بھلا ایک انسانی بادشاہ اور حاکم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تقابل اور موازنہ پھر یہ غلام اور آزاد کی مثال ہے کہ پہلا شخص غلام اور دوسرا آزاد ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو جب یہ دونوں مخلوق ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمہارے معبودان باطلہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی خالق ہے اور تمہارے مابودان باطل مخلوق بعض کہتے ہیں کہ مومن اور کافر کی مثال ہے پہلا کافر اور دوسرا مومن ہے یہ برابر نہیں بعض کہتے ہیں کہ اسنام مابودان باطلہ اور عابد الصنم کی مثال ہے پہلے سے مراد اسنام اور دوسرے سے عابد الصنم مطلب بتوں کا پجاری ہے بہوال فتح القدیر پھر یہ ایک اور مثال ہے جس میں مزید وضاحت ہے پھر اور کام کرنے پر قادر ہے کیونکہ ہر بات بولتا اور سمجھتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر یعنی دین قویم اور سیرت صالحہ پر یعنی افراد و تفرید سے پاک جس طرح یہ دونوں اشخاص برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور وہ چیزیں جن کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے پھر یعنی آسمان و زمین یا جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اور وہ بے شمار ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کوئی اور اس میں شریک نہیں یا آسمان و زمین کے غیب سے مراد قیامت کا علم ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں اسی لیے عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے نہ کہ وہ اسنام یا زندہ و فوت شدہ اشخاص جن کو کسی چیز کا علم نہیں نہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر ہی قادر ہیں پھر یعنی اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے کہ یہ وسیع و عریض کائنات اس کے حکم سے پلک جھپکنے میں بلکہ اس سے بھی کم لمحے میں تباہ و برباد ہو جائے گی یہ بات بطور مبالغہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت واقع ہے کیونکہ اس کی قدرت غیر متناہی ہے جس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کے ایک لفظ کن سے وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے تو یہ قیامت بھی اس کے کن ہو جانے کہنے پر کہنے سے برپا ہو جائے گی پھر شعی سیا کے نفی میں واقع نکرا ہے جس سے تعمیم مستفاد ہے یعنی تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے نہ سعادت و شکاوت کو نہ فائدے اور نقصان کو پھر تاکہ کانوں کے ذریعے سے تم آوازیں سنو آنکھوں کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھو اور دل یعنی عقل کیونکہ عقل کا مرکز دل ہے یعنی عقل دی جس سے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکو اور نفع و نقصان پہچان سکو جو جو انسان بڑا ہوتا ہے ان قوا و حواس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ جب انسان شعور اور بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ صلاحیتیں بھی قوی ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ پھر کمال کو پہنچ جاتی ہیں پھر یعنی یہ صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا کی ہیں کہ انسان ان عضاب و جوارح کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ان سے اللہ کی عبادت و اطاعت کرے یہی اللہ کی ان نعمتوں کا عملی شکر ہے حدیث میں آتا ہے میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہیں علاوہ نوافل کے ذریعے سے بھی وہ میرا زیادہ قرب حاصل کرنے کی صحیح کرتا ہے حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھے سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور مجھ سے کسی چیز سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6502 اس حدیث کا بعض لوگ غلط مفہوم لے کر اولیاء اللہ کو خدائی اختیارات کا حامل باور کراتے ہیں یا طول یا حلول کا کفری عقیدہ اختیار کرتے ہیں یا حلول کا کفری عقیدہ اختیار کرتے ہیں حالانکہ حدیث کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی اطاعت و عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اس کا ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اپنے کانوں سے وہی بات سنتا اور اپنی آنکھوں سے وہی چیز چیز دیکھتا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے جس چیز کو ہاتھ سے پکڑتا ہے یا پیروں سے چل کر اس کی طرف جاتا ہے تو وہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے روا رکھا ہے وہ ان کو اللہ کی نافرمانی فرمانی میں استعمال نہیں کرتا بلکہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اگر اطاعت الہی سے وہ خدائی اختیارات کا حامل ہو جاتا یا حلول ہوتا تو پھر اسے اللہ سے سوال کرنے کی اور اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی جب کہ اس حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کا سوال سنتا اور اسے پناہ دیتا ہوں یعنی وہ سوال بھی اللہ ہی سے کرتا ہے اور پناہ بھی اسی سے ہی مانگتا ہے یعنی مانگنے والا محتاج اور الگ ہے اور جس سے مانگ رہا ہے وہ اللہ کی ذات آلہ و برتر و بالا اور الگ ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْ اِلَى الطَّيْرِ م... مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ ان فی لآیات کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا وہ آسمانی فضا میں مسخر متبابِ مطلب فرمان ہیں اللہ کے سوا انہیں فضا میں کوئی نہیں تھام رہا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے البتہ نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں واللہ جعل من الى حين اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھر جائے سکونت بنائے اور تمہارے لیے چوپائیوں کی کھالوں سے ایسے گھر مطلب خیمے بنائے جنہیں تم ہلکا سمجھتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن اور ان بھیڑوں کی اون سے اور ان اونٹوں کی پشم سے اور ان بکریوں کے بالوں سے گھریلو اساسے اور ایک مدت تک برتنے کی چیزیں بنائیں الله جَعل لك مِما خلَلَقَ ضلَ لَ وَجعللَ لكم من الجبال أَكناانَ وَجعل لكمْ سرَابِيلَ تقيِيكمُم الْ الحَرَّ وَسَابِيلَ تقيكمُ بَأسَكم كَذَلِكَ يتمّ نِعممَتَهُ عَلَيكُمْ لعََّكم تُسلمون. اور اللہ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کے مقام مطلب غار بنائے اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور کرتے زرہ بختر جو تمہاری لڑائی میں تمہیں بچاتے ہیں اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم متیع ہو جاؤ اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے پرندوں کو اس طرح اڑنے کی اور ہواؤں کو انہیں اپنے دوش پر اٹھائے رکھنے کی طاقت بخشی پھر یعنی چمڑے کے خیمے جنہیں تم سفر میں آسانی کے ساتھ اٹھائے پھرتے ہو اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اسے تان کر موسم کی شدتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو پھر اشوافً صوف کی جمع بھیڑ کی اون اوبار وبر کی جمع اونٹ کے بال اشعار شعر کی جمع بکری کے بال ان سے کئی قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں جسے انسان کو مال بھی حاصل ہوتا ہے اور ان سے ایک وقت تک فائدہ بھی اٹھاتا ہے پھر یعنی درخت جن سے سایہ حاصل کیا جاتا ہے پھر یعنی اون اور روئی کے کرتے جو عام پہننے میں آتے ہیں اور لوہے کی ذرہیں اور خود جنگجوؤں میں پہنی جاتی ہیں اور خود جو جنگوں میں پہنی جاتی ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإن تَوَلَّو فَإنَّمَا عَلَيكَ الْمُبِينَ پھر اگر وہ پھریں تو آپ کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے نعمت, اللہ ثم الكافرون وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نا شکرے ہیں اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ٹھہرا رکھیں گے یا ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ ہی کا مطالبہ کیا جائے گا وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی وہ الَّذِينَ, الَّذِينَ كُنَّا رب مِن دُونِكَ اور جن لوگوں نے شرک کیا جب وہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے تب وہ شریک ان کی بات ان کی طرف پھینک ماریں گے اور کہیں گے بلا شبہ تم تو یقینا جھوٹے ہو اور اس دن وہ اللہ کے حضور میں اپنی فرما برداری مطلب آجزی پیش کریں گے اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا جو جھوٹ گھڑتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں پیدا کرنے والا اور ان کو استعمال میں لانے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے پھر بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ناشکری کرتے ہیں یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں پھر یعنی ہر امت پر اس امت کا پیغمبر گواہی دے گا کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے آیت نمبر اٹھانوے اور سورہ نساء آیت نمبر اکتالیس کا حاشیہ ان کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اس لیے کہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی عذر یا حجت ہوگی ہی نہیں نہ ان سے کفر سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس وقت پیش آتی ہے جب کسی کو گنجائش دینا مقصود ہو اور اب اس کا وقت نہیں یا معنی یہ ہے کہ ان سے اتاب دور نہیں کیا جائے گا کہ ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ موقع تو ان کو دنیا میں دیا جا چکا ہے جو دار العمل ہے آخرت تو دار العمل نہیں وہ تو الجزا ہے وہاں تو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو انسان دنیا سے کر کے گیا ہوگا وہاں کچھ کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا پھر ہلکا نہ کرنے کا مطلب درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا عذاب اور مسلسل بلا توقف عذاب ہوگا اور نہ ڈھیل ہی دیے جائیں گے یعنی ان کو فوراً لگاموں سے پکڑ کر لگاموں سے پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ آخرت عمل کی جگہ نہیں جزا کا مقام ہے پھر مابودان باطلہ کی پوجا کرنے والے اپنے اس دعوے میں جھوٹے تو نہیں ہوں گے لیکن وہ شرکا جن کو یہ اللہ کا شریک گردانتے تھے کہیں گے یہ جھوٹے ہیں یہ یا تو شرکت کی نفی ہے یعنی ہمیں اللہ کا شریک ٹھہرانے میں جھوٹے ہیں بھلا اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے یا اس لیے انہیں جھوٹا قرار دیں گے کہ وہ ان کی عبادت سے بالکل بے خبر تھے جس طرح قرآن کریم نے متعدد جگہ اس بیان اس بات کو بیان فرمایا ہے مثلا مثلاً نمبر 29 ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے کہ ہم کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے مزید دیکھیے سور احکاف آیت نمبر 5 اور چھ اور سورہ مریم آیت نمبر اکاسی اور بیاسی اور سورہ انکبوت آیت نمبر پچیس اور سورہ کہف آیت نمبر باون وغیرہ ایک یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا تھا اس لیے تم ہی جھوٹے ہو یہ شرکا اگر حجر و شجر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قوت گویائی عطائے فرمائے گا قوت گویائی عطا فرمائے گا جنات و شعطین ہوں گے تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے اور اگر اللہ کے نیک بندے ہوں گے جس طرح کے متعدد صلحاء و اتقیاء اور اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کو لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح کسی معبود کی خوف و رجا کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو میدان حشر ہی میں بری فرما دے گا اور ان کی عبادت کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا سوال اور ان کا جواب سورہ معاہدہ کے آخر میں مذکور ہے و صلی اللہ علیہ نبینہ محمد وسحب اجمعین